اوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مبترون قوم قوم عبد الله بندگی خاص قیز اللہ تعالیٰ مالک نیلا غیر نستر تاثل راہ حاجت پُر قون کے حقدار دندگئے دا غیر اللہ تعالیٰ نا انتم الا مفترون نئے تاسو مگر دروغ جوڑائے یاخو مقم زما الکم علیہ سنا بیان و مزدوری بدلا ان اجریہ ندا بدلہ زماں اللہ اللجی مگر فحزات پانی دا فتورانی شزئی فیدا کرم افلا تعقلون وآید عقلنا کارنا خلی ویا قوم استغفرو ربکم ثم توب إليه ویا قوم یاقوم زمائج استغفرو ربکم بخنو ورائد افتر ربنا ثم توب إليه یا بیا توبیوبا سیاغتا یرسل السماء عليكم راوبو عرئی پتہ سباندی یور سری سما راحو بو ار باران علی کم پتا سباندی مدرار ڈیر دا ضرورت موافق مدرار دیر باران د ضرورت موافق و اجت کم کو علاقوتم وجیت کم او ذیت طاقت علاقوتی کم د طاقت ساس سر مزبوت ال سردا مزبوط ال ساسنا ولا تتولوا مجرمين او مخمگر ذوی جرم كونکی قالوا الغي يهود و يهودا عليه الصلاه والسلام ما جاءتنا تان دے راول امون تھا بی بی نتن سہکار دلیل و ما نحن بتاریکی الہتنا امانخ نحن نمنگا بھی تاری کی پریخودن کی عالحہ اخبل مددگاران علیحطینہ اقل المعبودان عن قول کاستہ کا دوینا دوجنا ومانخ ن القا ومنینین اونگ آستہ پخبر بان, کا ان وما نحنو بان باور وما کی امانخ او اونگ آستہ پخبر بان ابنینین باور کوونکی کی تصدیق کوون کی یعنی چ اللہ تعالیٰ فنبری ان تراکا بازو تراکا بعض بھی سو ان ان کو منگا نوایو اللہ تراکا مگر داخبرا چر سول دیتا تھا باد آلی حتینہ بازی مددگارہ نظمگا بازی معبودہ نظو منگا بھی سو ان تکلیف سو ان مرد دے کی مرد دماغ دے یعنی تا زمانگ پا علیہو پسی لگی آئی نو دا غید وجہ نیستا دماغ خراب کری دی نو قال وی الہود علیہ السلام انی اشہدو الله یقین انزا گواکوم اللہ تعالی درا وشدو او تاس هم گواشی انی بری مما ما تشری کون چی یقین انزا بیزار ایم بری اون بیزار زماں کاٹ دے جدا مما تشری کو جیتا سے شری گردو اللہ تعالی سرا مینی دون جانا مین دو نی سواد اللہ تعالیٰ نا فکی دونی منصبی جوڑی کے زماں فلاف جمی آن ٹول یا یعنی نتا سو اوسطا سو سم مرا تم جرون اوبیا محلت مرا کو ماتا انکل تو ما ما اللہ یقینا ماں جانس پارلف اللہ تعالیٰ عربی شرب زما دے عربی کمارے مامند مامند نشتر ہی ہوا مگر اغ اللہ تعالی آخم بناسوتہا نیون کے دے دا وخت و دا تندینتہ ٹکہ لے تندی مام دا تنشترے اللہ سویتہ مگر اللہ تعالیٰ نیون کے دے ویختو و دا تندی داغیلا ان دلّہ تعالیٰ تلا قبض کی ان ربی علی سراتم مستقیم یقینا رب زماں فبرابر لا ربان فان فقد ابلغتكم اللہ رباندے فعین طول فقت ابلغ کم فعن طول اسلح فعین ت طلو کی تقدیر دے ما بانی گنا نشترے فلا اطما علیہ ما بنی س گناہ نشترے یا فلا ملام ملا ما عالیہ ماں بانی س ملا نشترے فتهله نوقط تاسو مخې ځي مخړي نفمابانېګنا تا نشته د و ځکه فقطقد لوغته کوم ځکارهرسي د ما تاسوته مع اوسلته بهغ في غمونونه چې زرا لږې شویم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ په ربي قو من غیر کوم وستخلی په اورو براولي رببي اولا تذر ہُشیا او ذر شول طاس اللہ تلا تہذر ان كل یقیناً رب علا کُلش ان حفیظ یقین فہر سزبانی و لما جا امرنا دن وزین آ منو ماہ رحمت ملما جا امر نو ہر کر چراغ، حکم دا عذاب نجینا حودا بچک مونگا حود علیہ السلام واللزین آمن و آکسان چی ایمان را وڑے و معاہو دا, دا غفہ مرگرتیا کی برحمت مننا بچک مونگا دا را پا خپل برحمت مننا پا سبب دا مہربانی خپلی سارا پا دا خپلی مہربانی پا وجا و نجینا ہم بچک مونگا دیولارا من عذاب غلیظ ذغا عذاب سخنا وتلك جحدو عادٌ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا وتلك عادٌ أو ذغا عادٌ جحدوا بآيات ربهم تشنكار اخليو داياتونو درخبلنا وعصوا رسله أمر كل جبار عنيد امر کل جبارن دا ترقی دہر سرکش اندین عنادی زدی عنادی و اتبعو في هذه بے فیحد او فر لپ سے اوت بے او فر لب سے اولے گلے شو پدیو باندی فی هذه دنیا پدی دنیا کی لا انت لا انت و یوم قیامت یو قیامت دا قیامت پورتی اللہ با خبر انا عادن یقینا عادیانو رب اکڑے ربنا خبر انآن عدیان وب کار الخبر شعد البعید آدیان الرا قومی سلات و السلام صلی قوم عبدالم الکمر اولا سمودا ارسلّہ علا سمودا اول گل امنگا سمودیا نتا دغی صلی علیہ السلام قالن ویل صلی علیہ السلام یا قوم عبود الله اے قوم ازما بندگی خاص قیت اللہ تعالی دفار مالکم من علہ غیروں نشتر تا صدر حاجت پر قون کے غیر سواد عنا یا من الہ حقدار د بندگیر ہوں سواد اللہ تعالیٰ نا حوان شاکم اگر اللہ تعالیٰ فیدہ کریئے تاس و من الم کی نسط مرکم فی ہا او آباد, آباد کر دے اللہ تعالیٰ نا ثم توب اوبیا تو بھی ابا باسی اللہ تعالیٰ تا ان ربی قریب مجیب ان ربی یقینا ربض ماں قریب نجد مجیبن قبل ان کے دد و عاد کالغولا یا صالح اے صالح علیہ السلام و سلام قد کن طفینہ مرجوا یقیناً طوی پمنگ کی امید لو صاند خیر مرجو ون سطاند خیر امید کے دلیش و کالعو لغی یا صالح اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوہ قد كنت فينا يقينا تويف منكي مرجوا امید لره لیشوستانه ده خیر استان خو مونږ غړیر ده خیر قبل هاذا مخکې ردینا اتنحن ان ما يعبد اباؤنا اتنحن اي ته مون کي ما يعبد اباؤنا ان نعبد ذ بندگی ده, ده ما يعبدوا اباءنا چې بندگی کوله مشران زمونږه واننا لفي شک مما تدعون اليه مريب واننا يقين منقال في شك خما مما تدعون اليه داغه خبرينا چې تر بلي مونږه اغي تا الله تعالى فبندگی صالح علیہ السّلام عقو مق مضماں اور آئے تم خبر رکھ ماتا ان کن تو علیٰ بینتم مبی ان کن تومزا علاب نتن پخار دلیل بانی میربی رقل و آکڑ اللہ تعالیٰ ماتا منحق الطرفنا رحمتن خاص محربانی رحمتن مرادی وحیِ اونبوت مراد دے اور اکڑی ماتا رفل ترفنا خاص مہربانی چی پیغمبری دا فمین سرونی مین اللہ آسوئی تو فمین سرونی نوک دے بچ کی مال راز من اللہ دا عذاب اللہ تعالیٰ ان آسوئی تو فرمانی و کم داغ فما تجیدوننی غیر غیرت نو تاسو تاس نز یا تو مالارا سی واد حا جینکت اللہ حا جی نا قطا خدا اللہ تعالیٰ دینی اللہ تعالیٰ دین فریقی کلفی عارد اللہ چی خوراک اللہ تعالیٰ کی مسو ہا بس او مر سویدی تھا قریب نو, عذاب نزدی نو, جلا نو دیو او نو اب نشیب نی پام تمت اُفی ویل تمت اعد السلام واخل فی دار کم بخل قرون کی سلاستا مندر اللہ تعالی عذاب رضی وعد غیر مقصوم دا وعده دا بيدروغ در دروغ وعده ندا بلکه دروغنا طاقه دا ذلك وعد دا وعده دا غير مكذوب دروغ ندا فلما جا امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه فلما جا امرنا نکلش راغه حكم دا عذاب دمونغا نجينا صالحا نعبدكم و نسلم عليكم يا أهل السلام الذين آمنوا معكم او هغه چاله را چې مانې راوړې او دا هغه سره برحمتي منا پخپل خاص مهربانه ایسر و من يوم الدين او دا شرمندگی د دغور دینه من خزي يوم الدين د دینه مراد شرمندگی د ورځې د قیامت مراد یاد دن مراد کا شرمندگی آپ دنیا کی اکل دیوتا عذاب راغ ان رب کا القوی العزیز یقین انستا رب اغا ڈیر طاقتر دے العزیز زور زاد دے واخذ اللذین سحتوں واہ واخذ اللذین ظلم او انی والمان ذرا است چگے فاسبخو پی دیا رحم جاسمین نشول دیو په کورونو خپلو کې اجازه مين پڑھ مخمل پراته کالم یغنو فیها الا ان سمودن کفر ربهم الا بعد ل سمود کالم یغنو فیها دغه عبارت کی تقدیر دی فنا بس پناشوال سمودیان فناشوال بس ختم شول کالم یغنو فیها ګوې کې دی نو سیدلی فغزه کې اڑو سے خبر شی ان سمودا کفر یقین اللہ خبر شاہ بدل سمود ہلاکت سمودیانوت رسولنا ابراہیم بالبشرا قالو سلاما قال سلام الفال بان جا بن حنی ولاقجات رسولنا او یقین راغل و ملائق سمنگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تھا بالبشرا فضیر نقال و ملائق و سلامن سلام د پتا ون نقال وبراہیم علیہ فمال بثا نيسار نشو ابراهيم عليه السلام انجا بعذ حنيذ تردي چه رایورد تردی پورے شرایورد خیویت کله شوے اوریت کله اسخه دफार دمل مستیا دا غمل منو فلما راکل چوری دا ابراهيم عليه لا سنه غ خوراک تا نہ کرم نو ناشنائی او گنل دیو درا و او جسمن ہم او فضلک کی اراغ للا دیو ناخی یرا و او جسمن ہم محسوس اک للا فضلک کی دیو ناخی فتن یرا چیدیو لی خوراک نکیی دی دیو دشمنانی نو قالو وی الملائکو لا تخب محریگا ان ارسلنا یقینن را لیگلی شوی منگا الی قوم نود قوم دلط سرات عبارت کی تقدیر دلنکھ اللہ علیہ کوں ومرات قائم او خزاد ابراہیم علیہ سلات و السلام و فض و حقت خوشاله و فق شرنا زیر تھا پیسا کلام سرا عیسا قیاق سلام نہ درکی بس دی بن خوشحال نقال یا وی لتا ہائے تا عجب دے آل دو بابا بچے دے گما انا عجو ذن اوضخ بڑھ ما و حضاب بعدی شیخا خا و ذابہ علی اوذ اضماں خاون دے شیخ خان بڑھا ان نہ ششن عجیب یقین اندا خاں مخا کار دے عجیبہ تخ ناشنا کار بھئی چیز بڑھم خاون میں بالکل بڑھا دے اوزمہ بچے وکی ان لشن عجیب یقیناً دا خامہ خا کر دے عجبا یقیناً دا خامہ خا کر دے نشنا قالوا وتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حمید مجید قالوا والملائكه وتعجبين اي تعجب کہ من امر الله ذکرت الله تعالی نہ من من امر اللہ یعنی من قدرتی دا اللہ تلا علیکم ان البیت اے دا ابراہیم علیہ السلام ان حمید یقین اللہ تعالیٰ فلمبایم ارو وجات البشر فی ملوت فلمبا ان ابراہیم علیہ السلام یار وجات البشرا اور جاد نبا سے شروع کا ضمنگ سرافی قو ملوت پبارت قوم دلوۃ علی سرات سلام کی یعنی نکل اچھی پیوقوما نے عذاب رازی نو نظ اللہ تعالیٰ پیغمبر فارغی نہیں نو بدی وق کے خود اللہ تعالیٰ پیغمبر لط علیہ السلام پاگی کی موجود دے نو سنگ فاغب نے عذاب رش ان ابراہیم عقن ابراہیم علیہ السلام اللہ منخواہ خاص ورناک دے اوا درد مندوں منیب گردید کے احقدہ انََََََََََ ابراہیم آن ابراہیم علیہسلام الخوا مخا سورنک و اوا درد مند و منیب اوگردید احقطہ او یا ابراہیم و آرجن حاضا دل کی تقدیر دے ملائک و طویل ملائک طویل اے ابراہیم علیہ السلام آرجن حاضہ بس دے خبرو نہ تیرشا ان نَ کا جا یقیناً راغل امر و رب حکم دربستہ پہلا قدر قوم سرا امر و ربقہ بے اہلا کہ قومی یقیناً راغل دے قوم سرا و ان آتی ہیم غیر مردود او یقیناً آتی ہیم کے عذاب مردود چن دے واپس بس نوغ جان دے کبھی او تنگیشورا پدیو بان سنا تنگیشوان کالا زا یو مناصب دا سخت علی سلام پدی بانی پو چکو قوم پلیتان در میر منو بی وَجَاهُونَ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَجَاهُونَ قَوْمُهُ او راغِ لُوتَ علی صلات و سلام تا قوم دا وَيُحْرَعُونَ إِلَيْهِ چه راز غلی دلشو ده, ده طرف تا وَمِن قَبْلُ كَانُو يَعْمَلُونَ سِيَاد او ده نمخ کی ودیو چه كوالي ناکارا کارونا ناکارا کارونا درکانو صرفت کاری كوالو وغیره وقال بلد عليه السلام يا قوم يا قوم هؤلاء بنات هن أطهر لكم هؤلاء بنات هؤلاء استاسو داغ زنانا بنات داغ زمالون دي هن أطهر لكم دغ حلال دي استاسو دفار فاتقوا يعني اخفل خواهشات داغين فراكي فاتقوا الله و يريق دا الله تلانا ولا تخضوني في ضيفي او شرم و را فبار دل من و ضما کی عل سمن کو مرجل الرشید اے نشترے ساسنا سڑ اخیار اتس اخیار سڑ نشترے کہ تاثر ددعین من کی نالو لاگی لقد علم تھا فی منات کا من حقن و اِن کالت علم کالو لگی لقد علم تھا یقینگی مارانا کی بناط کا منحقن چنشترا پلون منحقن صحاجت ما أو دالا کن کول نو علیہ لو ان نقل علم اب یقیناً لو انلی وکم کو طاقت او آوی شدید او آ مضبوطی تھا رسول رب یقینا ہچری نشر سے در دا تھا تم در شدر کولے پاسر بہلی کا نبوز تھا قرآن اخلاب عمل ال پیو ٹکلا رشپ کی پیو خسہ رشپ کی ولائل ترفتمین کو محضن اوشا توری ستاثنا چن علم تکا مگر خدستہ ان نہ مسی بہا یقیناً اور رسی کی باغی تھا عذاب ماں اصم اق عذاب چرے قوم ترسی گی دلۃ علیہ السلام قوم تجم جی و عذاب رسی اغب وسطاخ تم رسی ان نمو صبح ان نموِم صبح و عذاب یقیناً نیٹھ دزاب دقد سوادہ پوکھ کے اوپری بنے عذاب رضی ان نمو ادم صبح ہو عذاب نیٹھ دذاب دقد ثواد علیہ صبح بقریب اے ند ثوان دیں جا امرنا جعلنا عليها حجارة من سجيل منزود جا امرون فلم چراغ عزاب اللہ تعالی اللہ وامطرنا عليها حجاره اور اور والمنفق غبا ناشنا كاني من سجل منزود دغه پخشو ا د فخشو کانو نا په اور باندې منذودن پر لبسی دا ناشنا کانی په اور باندې پخشوی او بیا منذودن پر لبسی مصومتا عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مساتن اننظررببي نهخواله پنی ظرب ستا دی چابان چې کار را غورې د پاغیبانندې دغې نوم لکی شو مساتن اننظرربی نهخواله دغه کاني پهنی ظرب ستا دی و ما علیمی نهبع او نو ا هغه کاني د ظالمانو ل لري او کانی د ظالمانو نه لري نو بلکې اغ الله تله عقوبہ نرا اور ول الله تعالی فی غتواکل وما هي الظالمین اب بعید د دې در معنی علماء ذکر کړی یو معنی درچی کو ما هي من الظالمین اب بعید دغه کانی د ظالمانو نه لری نو یا چې مکی والو نه هم دغه کانی لری ندی الله تعالی دغه کانی راورول شي